الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسألين نبينا محمد وعلى آله وسحبه وأهل طاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم محترم و مکرم علام کرام اور معزز سامعین حضرات آج کے اس عدیم الشان کانفرنس کا یہ آخری پروگرام ہے اور آخری کتاب ہے اور ہر انسان کا اپنی دنیا کی زندگی میں جو آخری ہے یا عمل ہے وہ موت ہے جس کی ہمیشہ تیاری کرنی چاہیے موت کے تعلق سے تین بہت ہی اہم حقیقتیں ہیں ایک یہ ہے کہ موت سب پر آنی ہے کوئی شخص ایسا نہیں جو موت سے بچ سکے کل کلب سنگھ الموت اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ موت اچانک آنی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو موت کا وقت مقرر ہے اس سے ایک لمحہ تقدیم یا تاخیر ممکن نہیں ہے ب اللہ اذا خبیر مات جب ایک انسان کا پیان اجل اور وقت اجل آ جائے گا تو اللہ رب العزت ایک لمحہ کی تاخیر بھی نہیں دیکھا. یہ دو باتیں ہو گئی. موت نے سب بھی آنا ہے اور موت نے اچانک آنا ہے اور تیسری بات یہ ہے جو انتہائی اہم ہے کہ بلا تم میں اللہ مسلمون کہ تم نے کیا کوشش کرنی ہے جب تم پر موت آئے تو تم مسلمان ہو اللہ رس رسول کی اطاعت کرنے والے ہو نافرمانی کرنے والے نہ ہو اس حالت میں موت آنی چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس تعلق سے بہت ہی قابل غور ہے آپ کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم انسان کے اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے موت کے وقت جو عمل وہ کر رہا ہوگا وہ عمل اس کی سعادت یا بد بختی کا ذریعہ بنے گا اگر موت کے وقت اللہ تعالی نے نیک عمل کی توفیق دے دی تو اس کا انجام بہت اچھا ہوگا اور اگر اللہ رب العزت نے موت کے وقت کسی برے عمل کو کھول دیا اور اس کا وہ ارتکاب کر بیٹھا یہ بڑا خطرناک انجام ہے باہر کیف انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کے خاتمے پر رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح بخاری میں آپ کا فرمان ہے کہ ان رجولہ اللہ یہ ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے حتیٰ کہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی بچتا ہے اتنا قریب پہنچ گیا فیصب کو الہل کتاب اس کی تقدیر اس پر غلبہ پاتی ہے فیال اور پھر وہ ایک عمل ایسا انجام دیتا ہے جو کہ جہنم والا ہوتا ہے وہ عمل کر بیٹھتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے وَإن برائیاں کرتا ہے حتیٰ کہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی بچتا ہے کتاب اس مرحلے پر اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے فیا عمل و عمل عادی اور ایک نیکی وہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے اور وہ ایک نیکی کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے اس سے کیا ثابت ہوا کہ ان الاعمال بالخواتیم انسان کے اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے بندوں میں سے کون سا بندہ جنت کا مستحق ہے اور کون سا بندہ جہنم کا مستحق ہے اس تعلق سے کچھ مظاہر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کس طرح انسان کا خاتمہ اس کی اگلی جو منزلیں ہیں اس کی بنیاد بنتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص میدان جہاد میں تھا اور جنگ کر رہا تھا بڑی بہادری سے بڑی شجاعت صحابہ کہتے ہیں کہ لا يدعو شادتن ولا وہ کسی تنہا دشمن کو دیکھتا اسے قتل کر دیتا اور دو چار چھ اکٹھے دیکھتا ان میں گھس جاتا اور ان کو بھی قتل کر کے باہر نکل اتنی سجاڑ تھی اس ہم دیکھ رہے ہیں. رشک کر سن. رسول اللہ نے محمد الرسود اللہ نے فرمایا یہ تو جہنم میں جائے گا کرام بڑا پریشان ہوئے. یہ شخص اس جیسا قتال ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اگر یہ جہنم میں جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا ایک شخص نے کہا کہ میں اس کا تعاقب کرتا ہوں اور آخر تک دیکھتا ہوں اس کا معاملہ کیا ہے اس کے پیچھے ہو لیا وہ لڑتا رہا لڑتا رہا آگے بڑھتا رہا دشمن کا ایک وار اسے لگتا ہے گہرا زخم آتا ہے تکلیف کو برداشت نہ کر سکے اپنی تلوار کا دستہ زمین سے لگایا اور تلوار کی نوک اپنے سینے میں گھونپ کر خود کشی کر وہ شخص بھادہ ہوا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اشد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول یہ گواہی کیوں دے رہے عرض کیا کہ جس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا یہ جہنم میں جائے گا ہم متعجب ہوئے پریشان ہوئے اتنی دادے شجاعت دینے والا اگر جہنم میں جائے گا تو ہمارا کیا بھی؟ میں نے اس کا تعاقب کیا تاکہ آخر تک اس کا معاملہ دیکھوں اس شخص نے زخموں کی تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر لیا اور خودکشی کر لی رسول اللہ اللہ علیہ کہ ان رجل لیعمل بعمل اہل جنہ من جنس بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر جنت والے کام کرتے ہیں اور لوگ انہیں دیکھ کر رشک کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جہنم میں جائے تو یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے ہر انسان کا جو خاتمہ ہے اور خاتمے کا عمل ہے وہ اس کی ساری زندگی کے اعمال کا دار و مدار اس کے برعکس واقعات بھی موجود ایک یہودی کا بچہ نبی رسر کی خدمت کیا کرتا ہے کچھ دن وہ نہ آیا آپ کو تشویش بھی پوچھا فلاں بندے کا کیا ہوا صحابہ نے بتایا کہ وہ بیمار ہے کہ فرمایا کہ میں تیرے بچے کی بیمار پرسی کرنے آئی قریب چلے گئے بیٹھے آپ نے محسوس کیا کہ اس پر سکارتمک موت تھا رہی. اس کا براد الموت ہے. فرمایا کہ یا لا الا کے بچے کلمہ پڑھ لو لا الا اللہ پڑھ لو <سؤال> وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا کیونکہ وہ یہودی تھا اور یہودی جانتے اور جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ سچا تھی باپ نے کہا اتھ اب القاصم ابو القاسم کی بات مان لے کلمہ پڑھا اور اس کی موت واقع ہو پوری زندگی یہودیت پر گزری موت سے قبل اللہ تعالی نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی رسول اللہ نے فرمایا تھا الحمدللہ من النار ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم سے نجاتے دی اور جنت کا داخلہ ادا کرام نامی ایک شخص نبی اشلام کے دور میں جس کا پورا قبیلہ اسلام لا چکا تھا مگر وہ اسلام نہیں لا رہا تھا اسے اسلام کی ہدایت نہیں مل رہی تھی جنگی عبد آ گئی جنگ اور میں وہ موجود تھا جب بعد میں صحابہ نے شہداء کو دیکھا تو یہ بھی نظر آیا آخری سانسیں باقی بازی بازی بازی بازی صحابہ نے پوچھا تم شوہد ہے کیسے تم تو اسلام کے مخالف تھے اسلام کے دشمن تھے تمہاری پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا تم نے قبول نہیں کیا تم میدان جہاد میں کیسے آئے اور رقبت اسلام ہے قوبی کا جنگ احد کے لیے اسلام میں راغب ہو کر آئے ہو, اے ہو, اے ہو اے یا اپنے قوم کی خیرت میں آئے کہ قوم جا رہی اے اے تو قوم کی خیرت اور حمیت میں تم یہاں آ اس نے کہا نہیں اسلام میں راغب ]ation. ہو کر آئے صبح اٹھا اللہ تعالی نے اسلام کی محبت میرے دل میں داخل کر دی اور میں نے اسلام قبول کر دیا میدان وقت تیار تھا شریک ہوا اللہ نے شہادت کی موت دے دی ایک جنگل میں جنت میں داخل ہو گیا انسان کے اعمال کا دار و اسلام کے جادوگروں کا واقعہ اصحاب الخود کا واقعہ سب اس بات کی دلیل رسول اللہ سب کے دور میں ایک شخص حج کر رہے آپ کے ساتھ میدان سے گرا اور گر کر فوت ہو گئے شہید ہو حج کرو احرام تلبیہ پڑھو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کفن اس کے لیے کفن کا انتظام نہ کرو اس کی احرام کی چادریں ہی اس کا کفن بلا تو ہو اس کو خوشبو نہ لگانا کیونکہ محرم خوشبو استعمال نہیں کر سکتا بڑا تو خم روح اور اس کا سر سرنا ڈھانپنا یوم القیامت منبین یہ شخص قیامت کے دن آئے گا تربیاں پڑھتے ہوئے لبیک اللہ لبیک پڑھتے ہوئے بالخواتی اس طرح کی بہت سی مثالیں کتاب و سندر سے دی جا سکتی میں اپنی آخری بات پر آتا ہوں کہ ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے ہماری کیا جستجو ہو کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو ہوگا خاتمے کی تحلیظ پر ہر انسان کھڑا یا سب موجود کوئی بیس سال کا نوجوان ہے کوئی پچاس سال کا کوئی ستر سال کا رسول العظم کی حدیث ماں بہن امتی سب رسا تھا وہ کلین جد ادا دے گا میری امت کی عمر ستر سال کے درمیان ہیں اور ستر کے ہندسے کو بہت تھوڑے لوگ عبور کریں گے تو خاص طور پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ کیسے بہتر ہو کیونکہ آرمار کا داروں میں تھا انسان کے خاتمے پیارے فغمبر حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کام پر لگاتا ہے صحابہ نے پوچھا تو ماں اس طرح یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تعالی. کام پر لگانے کا کیا معنی اس کی وضاحت کیجیے تو اللہ نے لعمل صالح ثم کہ اللہ تعالی اسے نیک عمال کی توفیق دیتی ہیں کرتے ایک نیکی دوسری تیسری اور نیکیاں کرتے کرتے اس کی موت کا پیغام آ جاتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کی روح قبض کر تو نیکیاں کرتے کرتے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اپنے پرور سے جا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کسی بھی بندے کے ساتھ ارادہ ہے خیر اس کا تخانہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیکی سامنے آئے اسے ٹالنے کی کوشش نہ کرے اسے اللہ کی رضا کے لیے کر گزرو اس کو اللہ کی توفیق سمجھو رد کرنے کی کوشش نہ کرے اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بلائی کا فیصلہ فرما لے ارادہ فرما لے اللہ اس کو نیک راہ پر چڑھاتا نیک راہ پر لگاتا اور نیکیوں کی توفیق دیتا وہ نیکیاں کرتے کرتے اپنے سے جا ملتا ہے اور اس کا خاتمہ عمل سانے پر ہوتا ہے نیک امال پر ہوتا ہے اور انسان کا خاتمہ ہی اس کے اخر بھی انجام کا دار و مدار اچھے خاتمے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کیا کرنا چاہیے کیا محنت ہونی چاہیے کچھ باتوں پر غور کریں اور ان کو اپنانے کی کوشش کر اللہ پاک فرمان ہے کہ سب اللہ الدین بالقول ثابت حیات اور اللہ العزت اہل ایمان کو ثابت قدمی دے گا ثابت قدمی کہاں کہاں دے گا دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی ثابت قدمی اللہ ادا فرمائے گا پختگی اور قدموں کا رسوخ اللہ پاک کا فرمائے گا اہل ایمان کو کیسے فرمائے کہ بالقول قول ثابت قول ثابت کی برکت سے جو بندے قول ثابت کو اختیار کر لیں اور قول ثابت سے محبت کرے اور قول ثابت کو سمجھیں اور قول ثابت کو اپنا لیں تو قول ثابت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ثابت قدمی دیں دنیا کی زندگی میں ہر مرحلے میں اور دنیا کی زندگی کا آخری مرحلہ موت موت تک ثابت قدمی دے اور پھر آخرہ اور قیامت کے دن کل قبر میں جائے گا فرشتے سوار کریں گے وہاں ثابت قدمی دے گا حشر کا میدان قائم ہوگا اللہ پاک سوال کرے گا اللہ خود ثابت قدمی دے گا پورے راج سے گزر رہا ہے جہاں قدم دک مگائیں گے اللہ وہاں ثابت قدمی دے گا ہر مقام پر ثابت قدمی لیکن کس عمل سے فرمایا کہ بال قول ثابت قول ثابت کی برکت سے قول ثابت کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہے صابت سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے لا الہ لہذا اگر یہ سابت لگنی چاہیے تو اس کلمے کے ساتھ صحیح تعلق جوڑ دو صحیح تعلق کیا ہے آپ سمجھیں گے بڑا آسان کام لا الہ الا اللہ کیا مشکل سب پڑھتے آسان کام نہیں آسان ہے اس کے لیے جس کو اللہ دے ہر ایک کے لیے نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے آپ کہیں گے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ ہم جانتے ہیں جانتے ہو کلمے کا معنی کیا ہے کلمے کے کی ارکان کیا ہیں کلمے کی شرائط کیا ہیں ہے معلوم؟ اور سب سے ضروری کلمے کے نواق بعض آماد اور عقیدے ایسے ہیں جن سے کلمہ ٹوٹ جاتا ہے اور انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے معلوم تو لا الہ اللہ کے ساتھ تعلق یہ قول ثابت ہے véretin... اللہ تعالیٰ اس قول ثابت کی برکت سے ثابت قدمی یہ ایسے لوگوں کا خاتمہ یقینی توحید پر ہوگا ایمان پر ہوگا اللہ کے رسول کی محبت پر ہوگا اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر جن کا تعلق قول ثابت سے لا الہ لا ل کیا مانا اس کو کیا رکھا ہے نا اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے اور آج مولویوں نے اس کلمہ پڑھنے میں لوگوں کو الجھا دیا اور پڑھنے کے طریقے یاد کرنا کلمہ پڑھیں کیسے پڑھیں حلقہ بنا کے بتیاں بجا کے نقش بندی شور بھرتی اور قادری چشتی یہ طریقہ ذکر پتیاں بجاؤ حلقے قائم کرو اور لا کی آواز ناف کے نیچے سے نکالو اور سانس روک لو الاح کی آواز نکالو اور اس کو بھی اپنے گلے میں بند کر لو اور پھر اللہ جب کہو تو اللہ کہتے ہوئے دل پہ ضرب لگا اس طرح ذکر کرو کہ بچے دیکھ کے ڈر جی بس قوم اس طریقے نور جی یہ ساری صورتیں سورتیں استقامت کہاں سے آئے گی اصل مسئلے سے لوگوں کو غافل کر دیا گیا کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے اس کے کی ارکان کیا ہے معنی سادہ سا یہ کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے معبود ہیں سارے جھوٹے سادہ سر دو ارکان کے کا دو ارکان ایک لا اور ایک اللہ لا الہ رکنے نفی اور علم رکنے اس بات لا الہ ایک چیز کی نفی کر رہے اور علم اللہ ایک چیز کو ثابت کر رہے جس چیز کی نفی ہو رہی اس نفی کو سمجھو اور وہ نفی کرو اور جس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے اس اس بات کو سمجھو اور وہ اس بات کرو یہ دو اور کا. لا الہ نفی کس چیز کی ہو رہی ہے کوئی معبود نہیں یہ نفی کرنی پڑے کوئی معبود نہیں کہیں بھی نہ کوئی زمین کے نیچے نہ اوپر نہ فضاؤں میں نہ آسمانوں میں کوئی معبود نہیں نفی کی حقیقت کو پہچان اس کلمے کی بنیاد ہے اس کلمے کا رکن نہ کوئی انسان نہ کوئی جن نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی نہ کوئی فری نہ کوئی حجر نہ کوئی شجر نہ کوئی درگاہ نہ کوئی گئی okay. اگلا رکن ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے ایک ذات کو ثابت کر رہا ہے یہ معنی قبول کرو کرما جس چیز کی نفی کر رہے رہ اس کی نفی کرو اور کرما جس جی چیز کو ثابت کر رہا ہے اس کو ثابت مانو <much> اس مائنا کو ذہن میں بٹھاؤ اس مائنا کے استحزار کے ساتھ اس کرنے کا ذکر کرو افضل اب تل وکر لا سب سے بہترین ذکر لا الہ لاحم معاملہ یہ نہیں ہے کہ ذکر کا طریقہ کیا ہو معاملہ یہ ہے کہ جس کرنے کا ذکر کر رہے ہو اس کا مفہوم کیا ہے اس کا پیغام کیا ہے اس کرمے کے ارکان کیا ہے اس کو سمجھو اس کو اپناؤ اور یہ تعلق جوڑو پوری محبت کے ساتھ خشیت کے ساتھ اجلال کے ساتھ پوری طرح قائم ہو جاؤ استقامت اختیار کر لو اور پھر اس کرمے کے داری بن جاؤ توحید کی پوری غیرت اپنا غیرت، لو اور توحید کے دائیں یہ لا الہ الا جب یہ سارے تعلق تمہارے قائم ہو جائیں گے یہ قول ثابت اللہ تعالیٰ اس قول ثابت کی برکت سے تمہیں ثابت قدمی ادا فرمائی ثابست وہی مضموم جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے صرف وہی رب ہے وہی مشکل کشار حاجت روا ہے روزی دینے والا بگڑی دینے والا بے اولادوں کو اولاد دینے والا مریضوں کو شفا دینے والا. اور کوئی دادا دا. کوئی مشکل کشار کو کوئی حاجت روا نہیں اللہ کو رب مان لیا پھر فم مستقام پھر اس پر ڈٹ گئے جب گئے اس عقیدے پر استقامت اختیار کر لی ایسے لوگوں کا خاتمہ کیسا ہوگا ان کی موت کیسے آئے گی جب ان کی موت کا وقت آئے گا ان پر اللہ کے فرشتے اتریں گے ملائکا اترے گا اور کیا کہیں گے اللہ تخافو ہوں بلا تحزن نہ تم ڈرو اور نہ کسی قسم کا غم کرو ڈر بھی ختم غم بھی ختم ڈر کس چیز کا ہوتا ہے آنے والے کسی اندیشے کا ڈر کا تعلق زمانے مستقبل سے اور غم کس چیز کا ہوتا ہے گزرے ہوئے کسی حادثے کا کسی واقعے کا کسی معاملے کا غم کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے اور ڈر کا تعلق زمانۂ مستقبل سے ہے اب کچھ نہیں مستقبل محفوظ اور ماضی بھی ماضی کے غم بھی ختم مٹ جائیں گے اور مستقبل کا کوئی اندیشہ نہیں کوئی خوف نہیں فرشتے بشارت دے رہے ہیں. موت کے وقت حسنے خاتمہ اچھے خاتمے کی حالات یہ وشارت کن کو مل رہی کن بندوں کو ان اللہ رب و رقبہ مستک جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب پھر اس پر ٹائم ہو گئے ڈٹ گئے اس پر استقامت اختیار کر گئے اللہ کو رب مانا اور ایسا مانا کہ اس پر راضی ہو گئے اور کوئی کرنے والا اور کوئی حاجت روائی کرنے والا پوری طرح ڈٹ گئے اور اشتکام کرے گا وقت آئے گا مرائے گا, گا، اتریں گے، بشار دے دیں گے خوشخبریاں دیں گے یہاں سے کیا ثابت حسن خاتمہ کی سب سے کمی احساس جو ہے توحید توحید کے ساتھ تعلق کلمہ لا الحمۃ اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت یہ تعلق اور محبت کیا ہے خالص کرنے کو پڑھنا نہیں رٹنا نہیں بلکہ سمجھنا سمجھ کر قبول کرنا استقامت اختیار کرنا توحید کی خیر اپنے دل میں قائم کرنا اور اس توحید کی دعوت دے یہ تعلقات کی یہ صورت ہے جب انسان اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ کے فائدے ہیں کیسے بندوں کا خاتمہ یقین خیر پر ہوگا اللہ کی رضا پر ہوگا اور اللہ کی محبت پر ہوگا تو پہلا درس جو ہے وہ درس توحید لیکن ایک مکمل غیرت کے ساتھ اور ایک صحیح فاہم کے ساتھ توحید کا نام لینے والے بہت ہے لیکن حقیقی توحید کا فہم اور سمجھ کہ سب کو حاصل نہیں جس کو اللہ توحید تمہاری زندگی میں ہمارا اولین کام کیا ہے اولی ذمہ داری کیا ہے توحید کا کفا ان تمام بنیادوں کے ساتھ جو آپ کے سامنے رکھی دی. دوسری بات جو ہے جو حسن خاتمہ کی احساس منگتی ہے وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ تعلق سنت کے ساتھ محبت سنت پر عمل اور سنت کو اپنائے رکھنا یہ بندے کا عقیدہ بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق پر کبھی گمراہ نہ ہونے کی مشارت دی کم مائنے کتاب اللہ تمہارے بیچ جو کچھ میں چھوڑ کر جایا اسے اگر تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جس طرح ٹھوس طریقے سے ہم نے توحید کو اپنانا ہے ان بنیادوں کے ساتھ جو آپ کے سامنے رکھی گئی اسی طرح ٹھوس اس طریقے سے اللہ کے پیارے پہ کی سنت کو اپنا انسان کا عقیدہ بھائی اس بات پر استوار ہو جائے اور قائم ہو جائے کہ ایسا کوئی کام انجام نہیں دینا جو اللہ کے پی کی سنت سے ثابت نہ انسان اس بات کو اپنا عقیدہ بنا لے کریم صلی اللہ وسلم نے اس احساس پر کبھی گمراہ نہ ہونے کی بشارت دی اور قرآن کہتا ہے وَاِذَا مِن لَّا عَدْرٌ عَظِيمًا وَلَا سراط <المستخیم> اگر یہ لوگ صرف وہ کام کریں جس کام کی میرے پیارے پیغمبر کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے لگانا خیر اللہ ایک ان کو خیر دیں گے وہ شدت تھا اور سابت تصویر قدمی کہا ہر دنیا کی زندگی میں بھی حیات اور برنے کے بعد بھی اور قیامت کے دن بھی ثابت قدمی عطا دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی عطا ہوتا یہ وعدہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے کس بنیاد پر تم نے کیا کرنا ہے؟ صرف وہ کام کرنا جو اللہ کا پیغمبر تمہیں دیتا جو اللہ کا پیغمبر تمہیں نصیحت فرماتے بس اور کچھ نہیں کرتا. قوم برادری اور پیر و مرشد ان کی کیا تعلیمات ہیں بالکل اللہ کا پیارا پیغمبر کیا فرماتا ہے تمہیں کیا دیتا ہے اسے قبول کر دیں ماں کو رسول فخر ہاتھ میں بنتا ہوں اس کی اگلی تصویر بن جاؤ جو رسول تھے اسے لے لو جس چیز سے روکے اس سے بات آ بس تمام امر و نہیں میں میرے پیارے پیغمبر کے متبع فرمان بن جاؤ اس کا سلا کیا ہے لکان خیر اللہ تمہیں ہر قسم کی خیر مل جائے گی دوبارہ یہاں پر لاؤ اللہ تعالیٰ جب کسی کو خیر دیتا ہے یا خیر کا فیصلہ فرماتا ہے تو کیا دیتا ہے اسے اللہ بے دن خیر اس اللہ تعالی اسے کام پر لگا ہے اس اس کا کیا معنی؟ فرما کہ ثم کو عمل وہ نیکی کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت انہی نیکیوں پر اس کی روح قبض اور جو بندہ جس عمل پر مرتا ہے اسی عمل میں قیامت تک شمار کیا جائے گا شراب پیتے پیتے اگر مر گئے قیامت تک شرابی کہلاؤ گے اور یہ گناہ تم کو ملتا رہے گا نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے کیا مت گے اور نماز کا ثواب ملتا رہے گا اللہ کے بیارے بغمبر میں فرمایا تھا، شہید قیامت کے دن کس شان سے آئے گا شہرت کھلی ہوگی اور شہرت سے خون ابرنا ہوگا فرمائے رشتہ خون کا ہوگا مگر خوشبو جنت کی کستوری کی بلرہ دونوں لگانا صرف وہ کام کرو جس کی نصیحت کو اللہ کا پی نمبر دیتا ہے تو ایک تو ہر قسم کی خیر اور اللہ رب العزت کی خیر ارادہ خیر کسی بندے کے لیے اس نے خاتمہ کی علامت اور نشتر. اور پھر وہ اشد ثابت سابق ثابت قطبی کی کہاں ضرورت ہے یہ کی بات, کی بات کیونکہ ان بالخوا دے انسان کے اعمال کی جو قبولیت ہے اور انسان کی شقاوت ہے اس کا دار و مدار انسان کے خاتمے تو جس شخص کے دل میں توحید کی محبت ہو اور جس شخص کے دل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی محبت ہو اللہ تعالیٰ ان دو عظیم شان اعمال پر اچھے خاتمے کا واضح ثابت کرنے کا واضح تو ہر شے سے وہ یہ دو چیز توحید اور توحید کی خیرت توحید کی دعوت اور توحید کو ان تمام بنیادوں کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنا جس کا شروع میں ذکر ہو سنت رسول اللہ رسول اس سے پیار ہو محبت ہو گہرا تعلق ہو اور وہ تعلق عقیدے کی حد تک ہو کہ سنت کے خلاف کبھی کوئی عمل نہیں کر سنت کے مظاہرے کرنا ہے اور مکمل عمل پر اللہ کے پیغمبر کی سنت کی چھاپ ہونی چاہیے دین اسلام میں اعمال کی قبولیت اس عمل کے ایک ایک جز کی صحت پر ہے نماز کب قبول ہوگی جب نماز کے ایک ایک عمل کو صحیح انجام جان دو سچتا اگر خلاف ہے طریقہ رسول ہوگا قبول نہیں بولنا نماز میں اقتدار نہیں نماز قبول نہیں ایک ایک جو. تو سنت کے ساتھ تعلق اس تعلق کی پہچان کیا ہے ہر عمل اور ہر عمل کے ایک ایک چز پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی چھاپ اللہ کے پیغمبر نے نماز کیسے پڑی اتنا کافی نہیں سجدہ کیسے کیا کھڑے کیسے ہوئے ہاتھ کیسے پہن دے رکو کیسے کیا برت کیسے کی ایک ایک عمل پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا رنگ پھر یہ ثابت نہیں ملے ہماری تمام تر کوششوں کی بنیاد رسول اللہ نے سنت کے ساتھ حدیث کے ساتھ چار طرح کے تعلقات پر دعا فرما اللہ حدیث شخص کا چہرہ قیامت کے دن ترو تا ہو جائے فرہاں اور شاداں ہو جائے روشن اور مربر ہو جائے جس شخص کے دل میں میری حدیثیں سننے کا شوق ہو یعنی کہ حدیث کے نام پر ماتھے پر بل آ جائے ایسے مسلمان بھی امام اوزائی فرمایا کرتے تھے انسان کی علامت یہ ہے اسے حدیث سناؤ اور وہ حدیث اس کے اپنے عمل کے خلاف ہو تو اپنے عمل کی اصلاح نہیں کرے گا بلکہ حدیث کی دشمنی حدیث کا بغض اپنے دل میں پیدا کرے گا حدیث کا نام سن کے اس کے ماتھے پر جائے یا اللہ اس شخص مقالت چہرے کو تر و تازہ کر دینا جس کے اندر میری حدیثوں کو سننے کا شوق ہو حدیث کا نام سنے قال رسول اللہ سنے اس کا دل چک جائے اپنے پیارے پہ کے فرمان کو سننے کے لیے سراپا اختیار بن جائے اور بڑی محبت سے سن بڑی توجہ سے سنے حتہ کہ سن کر یاد کریں اس کی حفاظت کریں اپنے ذہن میں بھی دل میں بھی اور اپنے عمل کے ساتھ بہ اور اس کو سمجھ لیں صحیح مفہوم اس کا حاصل کر لے تو ماں دا ہوا سمے پھر اس سنت کو آگے بیان کریں آگے نشر کرے اللہ کے پیارے پیوم پر کیا حادی اور سنتوں کا دائی اس کا چہرہ قیامت کے دن تر و تازہ اسی استقامت اور ثابت گدنی کی علامت یہ شخص یقینا کامیاب ہوگا اور فائز البرام ہوگا تو بات یہاں سے چلی تھی ایک انسان کی کہ ثقافت کا فیصلہ اس کی موت کے وقت اس حسن خاتمہ ہر شخص کی ضرورت ہے اس کے لیے یہ بریادیں ان پر توجہ دی جائے ان پر محنت کی جائے موت تو سب پر اچانک اور بلا تھا مسلمون یہ ہماری ضرورت ہے کہ موت آئے نیکیاں کرتے کرتے گناہ کرتے ورنہ بڑی اور خطرناک موت ہو تو اپنی زندگی کو تخوا سے بھرو ہر وقت نیک عمل کی حس اور خواہش اپنے اوپر سوار کر لو اور قائم کر لو گناہوں سے اشترار کر لو موت آئے گی ایک لمحے کی مہلت نہیں روتے رو پیٹتے رہو فرشتے سے کہو میں نے ابھی نئی کوٹھی بنائی ہے بنگلہ تیار کیا ہے اس میں چند دن رہنے دو نئی گاڑی خریدی ہے چلانے دو ایک کی تاخیر بھی. حکم یہ ہے کہ اس وقت تمہارا مسلمان ہونا ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کا مسلم فرمان ہونا ضروری ہے کیونکہ یہیں سے اگلے جہانوں کی سعادت اور ثقافت کا ہو یں سے فیصلہ ہوگا سعید کون ہے اور شخص کون ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جنت کا حل کون ہے اور جنم کا حل کون ہے اس کے لیے کوشش اور محنت تاکہ ویسے جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے نہ بنے جیسا اللہ نہیں چاہتا ہماری طرف سے یہ کوشش ہوگی تو اللہ کی مدد ہوگی اور اس کی توفیق ہوگی ولہ دینا جاہدینہ دینا جو کوشش کریں گے انہیں ہم ہدایت دیں گے انہیں راستوں پر چلائیں گے انہیں توفیق دیں گے جو کوشش کریں گی گے وہ کس توفیق کے مستحق پھر گزارشات پر غور کیجیے اور توحید و سنت کو اپنے عقیدے کا بنیادی حصہ ہیں اور ایک پوری غیرت کے ساتھ ان دونوں بنیادوں کو اپنا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید و سنت کی استحکام اور ان اہم عقیدوں پر قائم رکھے اور ہمارے ہمارے دلوں کو ہمیشہ حق و صداقت پر قائم رکھے یا مخلب سب بلوب بنا اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین رکھنا, اپنے دین دین پر پر قائم رکھنا ثابت رکھنا موت کی گھڑی یقیناً بڑی گرم ہے اور اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ یہ وقت ہم پر شہادت کے ساتھ ہے اعمال کی صحت اور قبولیت کی کے ساتھ اللہ باپ کو سارے عمل انجام دینے کی توفیق دے جو الحمد اللہ اللہ وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى اله محمد كما باركت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصلا كما حملته على الذين من قبلنا لا تحملنا ما بہت سے بھائیوں اور بہنوں نے دعا کی صدا کی ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو صحت فرما دے سب کی پریشانیاں دور فرما اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سچے دین کی استقامت عطا فرما دے یا اللہ اس ملک کو اسلام کو اور توحید کا اور اپنے پیارے بے ملک کی سنت اور محبت کا گہوارہ بنا دے اس ملک پر امن قائم ہو اس ملک میں سلامتی قائم ہو یہاں سے فتنوں کا خاتمہ ہو اور یہ ملک عمر و سلامتی کا اور توحید و سنت کا گہوارہ بن جائے سے و بدلت کا ہو اور توحید و سنت و کی پروگرام بڑی کامیابی سے جن ساتھیوں بزرگوں نے اس پروگرام کی اقار میں کردار ادا کیا اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائے اللہ سب سے راضی ہو جائے بالخصوص ہمارے بزرگ محترم ہارون بھائی اللہ تعالیٰ ان کو دے قافیت دے ایمان کی سلامتی فرمائے اللہ تعالی دین کی استحکام یہ پروگرام اللہ تعالی قبول فرما بھائیوں کا آنا یہاں بیٹھنا سننا اور سنانا یا اللہ قبول ला فرمالے اپنی راہ میں اٹھے ہوئے ایک قدم کو برکت سے اور رحمت سے فردے اور ان تمام مسائی اور جہود کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمالے ہم سب کا اسلام پر خاتمہ ہو توحید پر خاتمہ ہو اللہ خلال کے رضا پر خاتمہ ہو جبکہ موت آئے تو اللہ کے رسول کی محبت کی بنیاد پر آئے رب بغفر و رحمہ تخیر ربنا نطرف عنا أذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها سأت مستقرب مقاما يا مقلب الخلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مستقرب القلوب صرف قلوبنا في باسيتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا رأيك برذوب الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك ورحمنا إنك أنت الوفور الرحيم ربنا تقبر منا انك أنت السمير عليم كتب علينا إنك أنت الدواب الرحيم برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله عليه اللہ یو اللہ نسرانی